اہل سنت کے علاوہ دوسرے فرقوں کے سادات کا سادات کرام غلط ہو گیا میرا لکھنے میں غالباً اب یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ جو دوسرے فرقوں کے سادات ہیں ان کا کیا حال اور ان کی تازی میں ہوگی یا نہیں ہمارے یہاں اصل میں دین کا پہلا معیار ایمان ہے اکرما تم نے وہی مکرم اور موزم ہے اللہ تعالیٰ پرہیزگار اللہ تعالیٰ سے گرنے والا کوئی آدمی اپنے آپ کو سید کہے اور وہ اہل سنت نہیں ہے تو اعلیٰ حضرت فاضل برین رحمۃ اللہ نے بھی فتوا دیا قائل یہ بات موجود ہے کہ وہ سید نہیں ہے کوئی اگر سید تھا سید ہونے کے بعد اگر اس نے اپنا مذہب بدل دیا تو اب مذہب کی تبدیلی کے بعد وہ سید یا سید جیسا اکرام اس کا اب نہیں ہوگا